بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آسوم یہ لوگ کس چیز کی نسبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آ کیا اس بڑی خبر کی نسبت الم فی مختلف جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں کھل سیال دیکھو یا قریب جان لیں گے تم کھل سیال پھر دیکھو یہ قریب جان لیں گے المل کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخے نہیں اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اجال سب اور نیند کو تمہارے لیے منجی بے آرام بنایا او جالی اور رات کو پردہ مقررت کیا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهْهَاجًا اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَن اور نچڑتے بادلوں سے موسلہ دھار میں برسایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتَا تاکہ ہم اس سے آناج اور نباتات پیدا کریں وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَا اور گھنے گھنے باغ نمی بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے یوم فتح تو جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہو گے سما فکانت ابوابا اور آسمان کھلا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے وسیرت الجبال فکانت سرابا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے ان جہنم مکانت مرصادا بے شک دوزق گھات میں ہے لطاغین مآبا یعنی سرکشوں کے لیے کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے لا اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے لا ولا شرابا وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا ہم مگر کھولتا پانی اور بدبودار دار پیپ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 وَكُلَّ شَيْءٍ أحصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے فَلَنَّ زیدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے ان للمتقين مَفَازًا بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے حدائق یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام لا فيها لغواً ولا لا فيها لغواً ولا وہ نہ بہودہ بات سنیں گے اور نہ جھٹلانے کی باتیں جزاء من ربك عطاء حسابا اے نبی یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلاح ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا يملکون منہ خطابا وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک بڑا مہربان ہے کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا یہ دن برحق ہے بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانا بنا لے انی بو